مدنی چینل کے ناظرین مدنی اشعار کی تکرار عید اسپیشل آپ کے ساتھ مدنی چینل پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے مدنی چینل کے نعت اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ناطخوان اسلامی بھائی آپ کو نعتیں بھی سناتے ہیں اور خوب مدنی اشعار کی تکرار ہوا کرتی ہے سب سے پہلے آپ کو گزشتہ عید کی بدھائیاں پیش کروں گا ہمارے تمام ناظرین کے لیے دل کی گہرائی سے دعا بھی پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں اور بھلائیاں آپ کو عطا فرمائیں الحمد للہ تینوں دن مدنی چینل نے خوب رنگا رنگ سلسلے آپ کو دکھائے اور پوری کوشش کی کہ آپ کہیں نہ جائیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ سلسلہ مدنی یا شہر کی تکرار بھی ہے اس سے پہلے کہ کچھ آگے بڑھیں آپ سے کچھ بات چیت کریں کچھ سوال جواب ہو کچھ ناتے سنیں اچھی اچھی نیتیں تو ضرور ہونی چاہیے حدیث سے پاک میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ رسول از وجل و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ناتے پڑھوں گا اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں اول آخر شرکت کروں گا آپ بھی یہ نیتیں فرماتے رہیے کئی میں دین بھی سیکھوں گا نیک لوگوں کا ذکر کروں گا جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رحمت اللہی کو حاصل کریں گے اور ناطے پڑی جائیں گی تو جھوم جھم کر ادب سے ہو سکا تو روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے پڑیں گے انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کے خرف کی برکتیں ہم پائیں گے ہم یہ نیت بھی کر لیتے ہیں آپ اگر کہیں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ بھی یہ نیت کر سکتے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد پاک پڑھ لیجیے سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبی وبارک وسلم مدنی اشار کی تکرار اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہم آپ سے سوالات بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں سوالات بھی کریں گے آپ کے جوابات بھی لیں گے مزید آپ کے لیے یہ اپشن بھی ہے کہ آپ ہمارے مدنی چینل کے نعت اسلامی بھائیوں سے ناتے بھی سن سکتے ہیں اپنی ناتوں کی فرمائش کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی شعر پورا کروانا ہو ہم بیٹھے نا ہم سے پوچھیے کوشش کریں گے دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر شعر ہمیں یاد ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو شعر کچھ پورا کر کے دیں یا کوئی ایسا لفظ پوچھ لیجئے جس سے ہم شعر سنائیں ہم بھی تو اپنا امتحان دیکھیں کہ دے پاتے ہیں کہ نہیں ہم دعویٰ نہیں کر رہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ ہو اور یہاں پر بھی ان اللہ مغرب سے پہلے پہلے کچھ اشعار کی تکرار رہے گی ابھی ہم اکثر پڑھ کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ شام آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہے گی ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں ہمارے محمد آصف اتاری ہمارے محمد مدنی رضا تاری بھی ہیں میرے بائیں طرف اور آپ کے دائیں طرف یعنی ناظرین کے دائیں طرف ہمارے محمد فرید اتاری اور محمد عدنان شیخ اتاری ہیں مرحبہ آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا ہوں اس سوال کا جواب آپ بذریعے کال ہمیں دے سکتے ہیں نمبر پہلے دے دیتا ہوں پھر سوال کرتا ہوں نمبر ہے اسی طرح 2626 اس نمبر پر آپ کال کر کے ہمیں جواب دے سکتے ہیں سوال یہ ہے بڑا آسان سوال ہے ناظرین اس کا جواب دیں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کتنے مدنی مذاکرے سنتے ہیں سوال یہ ہے ناب خان اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ اس سوال میں ہے مسکرا مسکرا بھی مسکراہ کے دیکھ بھی رہے ہیں سوال یہ ہے کہ گائے بیل اسی طرح کے جو جانور ہیں بھینس وغیرہ اس میں سات حصے ہوتے ہیں قربانی کا سلسلہ ہے تو اس حوالے سے ہی سوال ہونا چاہیے اس میں سات حصے ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں دیکھیں کون بتاتا ہے کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں بکرے میں تو ایک ہی حصہ ہے اسی طرح دیگر جو بڑے جانور ہوتے ہیں بھینس بھینسا وغیرہ اس کی جو کیٹیگری ہے اس میں سات حصے ہوتے ہیں لیکن اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں انف کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں جلدی کیجیے ناظرین ہمیں بتائیے پھر ہم ایک شعر آپ سے پوچھنے والے ہیں اس میں بھی کچھ قربانی کا بیان ہے اور وہ شعر آپ ہمیں پورا کر کے دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ والا سوال اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے ناظرین کتنے جوابات دیتے ہیں کتنے درست دیتے ہیں اور کون کہاں سے دیتے ہیں سب سے پہلے ایک مختصر ناتے رسول پاک سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ تعالیٰ اس دوران ہمیں چائے ہم چائے بھی آپ کے ساتھ پیتے رہیں گے آپ بھی شام کی چائے پیتے رہیں ان دنوں میں تو روزہ بھی جائز نہیں ہے تو انشاءاللہ شاء مل کر کچھ شام کے اوقات آپ کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہوئے گزریں گے ایک نات کے چند اشار عاصف بھائی گزارش ہے ہمیں سنا دیجیے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ پری صلی اللہ علیہ وسلم عمار سولہ حبیبل تیر جب کے دید ہوگی آخار جب میری میرے خواب میں تمان میرے خواب میں تم, آنا نا نا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدین گانے پڑھیے رسول اللہ آشی کے رسول رسول رسول آلہ حضرت کا کلام کرم ہو جائے اس کی برکت نصیب ہوگی ان شاء اللہ پڑھیے مل کر کیا ہے تمہاری ہوا کیا بزوں کا فیضان شفات ہے تمہاری بار ہوا کیا ہیزوں کا فیضان شفات ہے تمہاری وا, ہوا کی سنتی ہے گونو کی سنتی ہے گونو پر ہے زگاری باہ ہوا کیا اس کا فیصلہ شفا ہے تمہاری ہوا کیا ہی فیض شپت ہے تمہاری ہوا جاری با حو ن دیا پنجا دے رہے کی جاری با حو ن دیا پنجاب رہے کی پیاری واہ حوی چل کی پیاری پیاری ریکاری ہوا سے سےنی جان پیاری با ہوا کا کیا ہی زوں کا فیضاں شفات ہے تمہاری باہ ہوا شفرت <حسن> ہے تمہاری واہ واہ واہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارا انتخاب کلام اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن آپ نے ہم نے سنا ماشاءاللہ اللہ شام کی چائے آپ کو بھی امید ہے مل گئی ہوگی چائے پینے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے گا کہ ہم عبادت پہ قوت کے لیے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے انشاء اللہ پیئیں گے آخر میں الحمدللہ وغیرہ کہیں گے نام ہے اشعار کی تکرار چونکہ یہ عید اسپیشل ہے کوئی مدنی مقابلوں کا سیزن نہیں جاری ہے تو ہلکا پھلکا سلسلہ رہے گا آپ سے ہم نے ایک سوال کیا ہے اور آپ کو کالس کے ذریعے اس کا جواب ایم ایس کے ذریعے اس کا جواب دینا ہے کہ اونٹ میں کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں یہ سوال ہے اور اس کا جلدی جلدی جواب دیجیے ایک شعر بھی آپ سے پوچھنا ہے شیر میں دوں گا آدھا آپ اسے کریں گے پورا مگر اس سے پہلے کچھ دیر اشعار کی تکرار بھی کر لی جائے ہے نا کچھ اشعار کی تکرار ہونی چاہیے نام بھی سلسلے کا اشار کی تکرار ہے تو ہم تین منٹ لے لیتے ہیں کیا خیال ہے منٹ اس کے اندر ہمیں آپس میں مدنی اشار کی تکرار کرنی ہے اس طرح کے جو شعر ہمارے دائیں طرف والے اسلامی بھائی پڑھیں گے بائیں جانب والے اس کے آخری حرف سے شعر سنائیں گے اور انشاءاللہ یہ پچیس سیکنڈ میں سنائیں گے تین منٹ کے اندر اندر دیکھیں کس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا ہے اسی طرح تو پھر اگلے مرحلے کی طرف مزید ناطے آپ کو سنائیں گے آپ کی فرمائشیں بھی لینی ہے ہمارے ساتھ رہیے میں پہلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں تیار ہیں آپ لوگ سب ریڈی ہیں تھکتے نہیں گئے کھالے اٹھا اٹھا کے امید ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے کھالے بھی جمع کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی کھالے دعوت اسلامی کو پہنچاتے ہوں گے دیتے ہوں گے اور دیتے رہیے اور اس کی ترغیب بھی دلانی چاہیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام سب کے سامنے ہے دنیا کے تقریبا دو ممالک میں تقریبا 95 شعبہ جات میں دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مزید ترقی آتا فرمائیں پہلا شعر پھر آپ شعر پڑیں گے چائے پی لیا آپ نے کچھ چستی آ جائے شیر ہے عید قرباں عید قرباں مومنوں اللہ کا انعام ہے عید قرباں مومنوں منو کا پیغام ہے عید قرباں بل یقی اللہ کا انعام ہے بہت ہی آسان حرف آخر میں قربان کے حوالے سے چونکہ سلسلہ ہے تو شیر اسی مناسبت سے ہونا چاہیے تھا اب یاد سے آپ شیر پڑھیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ انہیں یاد نہیں دیں گے آپ انہیں کچھ مشکل ایسا دیں ٹاسک کہ تین منٹ میں یہ بھاگنے نہ پائیں آپ بھی اسی طرح مضبوط اشار امید ہے کہ سنا دیں گے ہمارے بہت ہی ہوئے سینئر ناطخوان اسلامی بھائی بیٹھے ہیں پہلا منٹ جاری ہے اور مشورہ بھی مدنی مشورہ بھی جاری ہے سوللا تیرے چنی وانو کی خیا سن لاہ تیرے چن وانو کی ہے سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے پاس رضا کا کہا شاملیا اگر رحمت اگر رحمت تیری شامل حیا ماشاء اللہ سات شیر تو من دل کر گمایا نپاؤ میں اپنا ماشاء اللہ یا پھر آیا بہت ہی آسان حرف پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس یا رابی محمد دی جگ دینی جگا گرا دینا مجھے ہاں سے ہیرا مدینات مجھے آخا دے آخری منٹ جاری ہے اور ایک شعر میرے پاس آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ یہ پورا کر دیں آپ خوان میں آپ سے پوچھوں گا لیکن اس منٹ کے بعد جی یا سے شیر یادیں بس بہ گھر اٹھاتے ہیں ماشاء اللہ آخری شعر تھا جو آپ نے ان کو دیا ہے اور اب آخری شعر ہے جو آپ انہیں دیں گے وقت تین منٹ پورا ہونے والے ہیں نو سیمار کو یا سے شیر سنائیے آخری ہر جگہ عطا جہر نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب اشار کی تکرار رہی وہ لطف شیر پڑے گئے مگر مشکل اشعار ناظرین کو آج کم سننے کو ملے خیر ہمارے ناپخان اسلامی بھائیوں کو جیسے شیر یاد ہیں ناپخانوں کے علاوہ ہر نعت پڑھنے والے کو ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کو اشار کتنا کچھ یاد ہونے چاہیے یہ اشعار کے رسول کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی ہوا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے ناظر نے ہمیں ایک میسج کیا ہے ایس ایم ایس کیا ہے کہ یہ شیر پورا کر دیں کریں گے آپ لوگ شیر ہے اعلی حضرت علیہ رحما کا انہوں نے میسج کیا ہے کہ یہ شیر مکمل کر دیں یوں تنے زار کے در ہوئے دل کے شعلوں پہلے تو پڑھنے میں ایسی تکلیف ہو رہی تھی اس کو یہ شعر کہاں کا ہے پھر پڑھا تو یاد آ گیا درتے ہوئے دل کے شولوں پورا کر دیجیے ہمارے ناظرین میں سے کوئی پورا کرنے والا دیکھے ہمارے ناپخوان اسلامی بھائی سے پورا کرتے ہیں کہ نہیں لیکن کچھ وقفے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی کالر اس شعر کو پورا کر دے ورنہ آخر میں ان میں پیش کر دوں گا مجھے یاد آ گیا ہے میں اتنی دیر میں کتاب سے نہیں دیکھوں گا ان شاء اللہ یہ تو کر دوں ناظرین سمجھے کہ وقفہ ہے اس میں کسی کتاب سے دیکھ لیں گے خیر کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی پوچھا ہے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے ضرور لیکن ہو سکتا ہے کوئی کالر ہمیں بتا دے سوال ابھی ابھی ہوا ہے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اونٹ کے کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں کال کا نمبر آپ کی سکرین پر ہے آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں مگر ایک لفظ ایک شیر اس مرحلے میں بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں ایک لفظ آپ کو میں دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں مل کر کیا ایسا شیر سنائیں گے جس میں وہ لفظ آ رہا ہو عید قربان کے حوالے سے ہی ہونا چاہیے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو دمبا دمبا سمجھ نا جس کی قربانی کی گئی الحمد اللہ کی راہ میں سینکڑوں ہزاروں قربان کیے گئے ہوں اگر یاد ہو تو سنائیے پچیس سیکنڈ میں یاد نہیں آپ کو یاد ہے ہو سکتا ہے آپ کو یاد کچھ یاد ہے باپا کا شعر ہے کاش میں مدینے کا کوئی دم ہوتا ہوتایا کاش میں مدینے کا کوئی دنبا ہوتا یا سینگ والا چت کبرا مینڈا بن گیا ہوتا ڈمبا بھی آ گیا مینڈا بھی آ گیا آپ سے بھی ایک لفظ ہے آپ ایسا شیر سنا جس میں اونٹ آ رہا ہوں مگر یہ فرید بھائی سے میں پوچھوں گا فرید بھائی آپ کو یاد ہے سنائیے کہ آپ کا پڑھا ہوا شیر تو ماشاءاللہ اللہ چل ہی رہا ہے مدنی مذاکروں کے ل... آئی ڈی میں آپ کو تو ضرور یاد ہوگا دیکھ مدنی مشورہ کر لیجیے گیا ہوتا اور پاشا سے کاش دستیا والے شعر نہ سنا سکے بائیں طرف والوں نے سنا دیا مختصرا یہ کہ ماشاءاللہ اللہ سلسلہ مدنی اشار کی تکرار جاری ہے اور پلڑا کس کا بھاری ہے یہ آج فیصلے نہیں کریں گے آج ہم سب کو یہ کہیں گے سب جیتے ہوئے ہار نہیں آج عید کا اسپیشل خصوصی سلسلہ ہے ایک کلام کی فرمائش ہے میں عرض کروں گا ہمارے عدنان بھائی سے کہ اس کلام کے چند شار ہمیں سنا دیں نعمت جس سمت نیمتیں جسمت ویشان گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ جس ویشا مت کا قلمدا گیا سات ہی منشیے رہا مت کا قلم دا بار پا میرے ماں گیا اور جانو درد سب تمدین تم نہیں چل پیارا انتخاب بہت پیارا انداز بہت پیارے انداز میں آپ نے کلام سنایا مرحبا ہمارے ایک ناظر نے عبد الماجد بھائی نے یہ شیر پوچھا تھا یوں تنہذار کے درپے ہوئے دل کے شعلو کون پورا کرے گا ناظرین میں سے بھی کسی نے شاید حمت نہیں کی شیر ہے امام اہل السنت علیہ الرحمہ کا یوں تنہذار کے درپے ہوئے دل کے شعلو شیوائے خان ابر اندازی خس جانے دو شیوائے خان ابر اندازی خس جانے دو اس شعر سمجھانے جاؤں گا تو مغرب تو ہو جائے گی اور بہت ہی پیارا شعر ہے بہت مزیدار شعر ہے اسی کلام کا ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن لکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ذرا تو شائد کی خس جا نے دو گٹھری تو امید دل کی شائ جا لاکھوں لاکھ وہ خوش نصیب کہ جو حج کی سعادت کو پانے والے ہیں جنہوں نے حج کی سعادت کو پایا اب مدین شریف کا رخ کر رہے ہوں گے اصل مراد جو حاضری ہے جس طرف اب اس طرف جا رہے ہوں گے سبحان اللہ ان کی بارگاہ میں گویا ایک عرص تھی کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والو ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والو گٹریاں تو شائے امید کی کس جانے لو رو گٹری یا تو اللہ بہت ہی پیارا شیر آپ نے پوچھا اور ہم نے آپ کو پورا بھی کر دیا ہے ایک ایک شیر آپ سے میں ایسا پوچھنا ہوں اس کو آپ پورا کریں گے دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں آپ کے بائیں طرف چینل کے ناظرین شیر کا اگلا مصرعہ پڑھوں گا آپ پہلا بتائیں گے اور پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مغرب میں بھی وقت کم ہے تو پہلا مصرعہ دوسرا مصرعہ میں پڑھ رہا ہوں. پہلا آپ بتائیے آصف بھائی مدنی رضا بھائی پہلا شیر ہے بارک اللہ مر جائے آلم یہی سرکار ہے اس کا پہلا مصرعہ پڑھیے آپ یاد آ رہا ہے یہ نہیں پہلا مصر آپ پڑھنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے مشورہ کر سکتے ہیں بار کلّا مر جائے آلم یہی جانے ہو پیڑے بونے جال کرے یہی ہے بہت پیارے جی آپ پورا کریں گے شیر دوسرا مصرا پڑھوں گا آپ پہلا مشرا بتائیے گا شیر ہے کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گہ آسان شیر ہے کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گہ مشورہ کر لیجئے آپ کو یاد ہے چمنے تے و میں سمبل جو سوارے گیسو نہیں چل دوسرا پوچھ لیتا ہوں اسی کلام کا سا یا افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو اس کو پورا کر کا سلسلہ ہے نا آسانی ہو جانی بہت مشہور شعر ہے سا یا افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں میں سے بھی کسی کو یاد آ گیا شاید ابنان بھائی فرید بھائی کوشش کر رہے ہیں آپ وقت پورا ہو گیا شیر ہے آپ پڑھیں گے آصف بھائی جی تپیشے پیارے جے پیارا سلسلہ رہا مدری چینل کے ناظرین آپ نے بھی یقیناً بہت لطف اٹھایا ہوگا سوال کیا گیا تھا شروع میں کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اونٹ بڑا ہے دس یا چودہ یا اس سے زیادہ حصے ہوتے ہوں گے ہمارے ندیم بھائی نے اس کا جواب بھیجا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ اونٹ کے سات ہی حصے ہوتے ہیں بہار شریعت کے حوالے سے ماشاءاللہ اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے اوٹ میں بھی سات ہی حصے زیادہ سے زیادہ کیے جا سکتے تھے جب تک قربانی کا وقت تھا اور قربانی کا وقت ہمارے پاکستان میں تو اب مغرب کے وقت کے ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے مغرب کے اذان کا وقت جو ہے وہ ہونے والا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں مغرب کا وقت ہونے والا ہے مغرب کی تیاری کر رہے ہوں گے ہمیں بھی دیجیے اجازت اور انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی مذاکرے سنتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم